اللهم ارحم الدنيا الله فلامه بالله من يغلو فلا هذه لا الله الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق <تصفيق> تقاته <تصفيق> ولا تموتن الا يا ايها وان منكم من كان من منكم مريضنا ولا صائم فليصام يوما بدتم من يعمل خيرا قال الله تعالى انه هو قدام مسكين ومن صوم خير له وقال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران دللنا بهينات من الهدى والفرقان ما هو من اشاره على الصوم وقال الله تعالى ولو من ما تصيام لليل تعلّہ ریلی عمری محرم قولی محترم دوست روزہ کے بارے میں تقریباً یہی آئے ہیں اس کے علاوہ ایک آئے تو بس سائمین و شاہ ماک آئی ہوئی روزہ رکھنے والے مرد اور رکھنے والی عورتیں اور ایک آئی ہوئے شاہین سائحین آئے تن شاہین یا مانا پھرنے والے اور روزہ رکھنے والے دونوں ہیں اور ایکت آئی ہوئی ہے بریمنسان کے روزے کے بارے میں کہ تو یہاں پر جو ہے تو بیٹھ جا اور جب تو اس سے میرے پاس کوئی آئے تو اسے کہے کہ میں نے اللہ فو من پلن اکلنے میں یوگن کیا میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے میں کسی سے بات نہیں کروں تقریباً تقریباً روزے کے بارے میں قرآن مزید میں یہ آجتیں آئی ہوئی ہیں اور ان آیتوں میں رمضان شریف کے بعد سر تعارف پر انفاق نثر کرایا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ مسلمانوں کو ایک تربیتی کورس کے طور پر دیا گیا ہے اور اس تربیتی کورس کا جو کورس فرق ہے وہ چار اعمال ہیں روزہ قیام العل اور اس میں قرآن سنہ مصرت الفاظ اور سرکہ فطر اور اتکا تو کورس پر جو ہے وہ چار امال پر مشتمل ہے چار اس کے سبجیکٹس ہیں ان میں کوشش کرنی ہے ان کو پریپیئر کرنا ہے ان میں محنت کرنی ہے اور اس کے نتیجے میں دو باتوں کا حاصل کرنا ہے جس کے جو کورس تربیتی کورس کے کورس پر کے چارہ جو سبجیکٹس ہیں انہیں محنت کوشش کر کے اور ان کے نتائج کے طور پر کرنے پاک جس بات کو حاصل کروانا چاہتا ہے وہ دو چیزیں ہیں ایٹ کا تذکرہ پہلی ایگ میں کیا گیا قطب علیہ کے مستیام تمام قطب اللہ مقابلے کو ملا اللہ تک تخوہ فرض کیے گئے تم پر روزہ جیسے فرض کیے گئے تم پہلے سفر تاکہ اس کے رزیجے میں تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ الگ کا لحاظ پیدا ہو جائے اس کے رتیجے میں گناہوں سے بچنا نیکی پر, پر جمنا یہ آدمی پاسل ہو جائے یہ تقوا یہ ایک احساس اندر بیدار ہو جائے جس طرح گاڑی کی بریک مضبوط ہوتی ہے تو اس کو بر وقت باک دیتے ہیں ایکسلیٹر اس کا ٹھیک ہوتا ہے بر وقت اس کو سپیڈ دیتا ہے نیکی پر چلنا اس کے لیے ایکسلیٹر کی سپیڈ کی ضرورت ہے برائی سے رکنا اس کے لیے بریک کی مضبوطی کی ضرورت ہے ٹکوا کے ہی دو شوق ہے نیگی کرنا آسان ہو جائے برائی سے رکنا جو ہے یہ آسان ہو جائے یہ دو پات انسان کے اندر مضبوط ہو جائیں یہ ٹکوا کے دو ہزار انسان کے یہی ضروری ہے تو ایک بار بات چار باتوں کے کورس, کورس سے ہے ایک بات جو ہے روزے کے نتیجے میں تقوا سلوگا ہوگا اور دوسرا برمایا ہے اور رمضان قرآن رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا بلند جو سارے انسانوں کی رہنمائی ہے وہی نات مطلب خداوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے فرقان اور یہ فرقان ہے تو قرآن کے, قرآن کے کی ایک نام ہے قرآن اور فرقان اس کا دو بہت مشہور نام ہیں عام طور پر آپ سنتے ہیں کہ ہمارے تن صاحبان جب طور تب عرضی کے الفاظ بن گئے تو قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید یہ بہت مشہور نام ہے اور دوسری بات جو ہے تو وہ حاصل ہونی ہے وہ فرقانیت حاصل کرنی فرقانی ہے فرقان کس کو کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والا تو گویا رمضان کے عمال میں سے جو دوسرا عمل ہے کہ عمل لہر کی شکل میں فراہم پار کا سننا اس کے نتیجے میں جس بات کا حاصل ہونا ہے وہ فرقانیت کا نور باطل میں حاصل ہونا ہے فرقانیت فرقانیت وہ نور ہے کہ یہ روشنی جب باطل میں آ جاتی ہے تو انسان ان کے اندر ایک فرخ ایک پرخ پیدا ہوتی ہے اس کے اندر ایک فہم پیدا ہوتا ہے جس میں حق اور باطل کو سمجھ لیتا ہے حق اور باطن کی تمیز اس کے اندر پیدا اس کے اور فرقانیت کے نتیجے میں اس کو فراستی ایمانی ملتی ہے جو فرمایا گیا کہ مومن کی فراست سے یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ کی توفیق سے بولتا ہے تو فرقانیت جو ہے یہ وہ روشنی اور نور ہے جس کے باطن میں آنے کے بعد آدمی کو حق اور بادل کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے اس کو نیکی کی رغبت ہو جاتی ہے اس کو برائی کی نفرت ہو جاتی ہے اور فرقانیت کے نور کے نتیجے میں اللہ تبارک صلاح کو کفار پر اخلبہ نصیب فرماتا ہے یہ چار باتیں فرقانیت کے ساتھ متعلق ہیں وہ بھی رمضان کا رمضان کا جو کورس کا دوسرا سبجیکٹ ہے کہ ہم لیل والا قرآن پاک مشہور ہونے والا وہ اس کے نتیجے مع اور قرآن شریعت اسلامیہ جو ہے یہ سارا چند, عبادت، چند عبادتی مال کا مجبوہ نہیں ہے ان مال پر نوزا رکھ رہی ہے ذکر کر لیا بساروں ہو جائے یہ پوری زندگی کو حاوی ہے پورے معاشرے کو درست کرنا چاہتا ہے پورے نظاموں کو صحیح کرنا چاہتا ہے زیادہ رمضان کے بعد عید آنے والی ہے صدقہ فطر کے ایک عمل لازمی کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں یہ اپنے کمائے ہوئے مال سے بغیر کسی جبر کے اور بغیر کسی مفاد کے لوگوں میں تقسیم کریں صدقہ فطر ادا کرے جو لوگ حیثیت والے ہیں وہ سرکار فطر بھی ادا کریں اور سرکار فطر ادا کرنے کے بعد تاکہ جو طبقہ معروم طبقہ ہے معاشرے کا اس کو بھی ان کی عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع ملے یہ تو خوشی مناہ رہا ہے جو سارے وسائل حاصل ہوں اور ان کے مقابلے میں ایک طبقے کو گزارے کے وسائل ہی بھی حاصل نہ ہوں وہ ان کے ساتھ ان کے لوک فنکشنوں میں جب آپ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں اس کے لوک فنکشنوں میں شامل نہ ہو سکیں اور شامل ہوتے احساس مارودی کے ساتھ شامل ہوں تو آپ کا معاشرہ بہت کمزور ہے اب ایک ہیں اس میں سو سرمایہ دار ہیں اور نو سو غربا ہیں تو یہ سو سرمایہ دار اس معاشی ناہمباری کی وجہ سے ان نو سو کے مخالف ہوں گے اور ان نو سو ان سو کے مخالف ہوں گے میرے کو نتیجے ہوگا اس معاشی میں جان نہیں ہوگی زیادہ سے مساوات پیدا کرنے کے لیے صدقہ فطر کو لازمی کیا گیا صدقہ فطر بھی ادا کرو اور پھر آدمی کو کچھ دن اپنی زندگی میں سے خاک کرنا چاہیے کہ جس میں یہ مکمل ہر چیز سے کٹ کٹا کر اللہ کے ساتھ یکسو ہو کر بیٹھے جو احتکاب کی شکل میں ہے اس میں اس کو, با... کو باطل میں مکمل پاکیزگی اور مکمل اصلاح اور مکمل تعلق محلہ اس کو حاصل ہوگا تو یہ چار اخبار اس کے مختص ہے رمضان کے ساتھ ان چار میں لگنا ہے اور چار احمد میں لگنے کے نتیجے میں تقوع فرقانیت معاشی مساوات اور مکمل یکسوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی یہ چار باتیں سلو. ایک کہ آج کی تقریب خاص طور پر قرآن کے ساتھ مظاہر ہے اس کا جو دوسری بات ہے کہ علام عزیز رفیق القرآن پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں جتنی اسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری رمضان میں نازل ہوئی الحمد اللہ رقیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ القرآن نے تاریخ میں لکھی اسلام تاریخ و طورات قرآن کو انجیل اور ابراہیم علیہ السلام کو صحیح افلال صعیق رمضان کے فلاں فلاں تاریخوں کو ناظر ہوئے, ہوئے, ہوئے. ساری آسمانی کتابیں یہ رمضان کے مہینے میں ناچ گئی اور خاص طور پر قرآن کا تجربہ کیا گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ کے عام تک کے لیے تھے آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی تو نبی کا نبوت کا جتنا دورانیہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کا معاوضہ موجود ہونا ضروری ہوتا ہے پہلے میاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آفسر تھا ان کے معجزے بھی اس وقت کے ساتھ تھے پھر نافید ہو گئے مزور صلی اللہ نبوت قیامت تک کی تھی اس لیے آپ کا جو معجدہ قرآن کی شکل میں ہے یہ ہارو متی کے ہاتھ میں موجودہ ہے اور ہارو متی اس کو دھڑ لے کے سی اور ڈنکے کے چوٹ سے اس معاجدے کے لیے فہرست دیں گے لوگوں کو چیلنج کر سکتا ہے اور یہ قیامت تک کی اور چودہ سو انتیس جی, ہو, ہو گئی ہے ہاں جی اس میں تیرہ نبی شامل کریں تو کتنا ہو گیا جی چودہ سو بیالیس چودہ سو سال سے جو ہے تو قرآن پاک کا چیلنج فارتو سورت نسلی والا موجود ہے اور چودہ سو سال ارب عرب کے فصیح و بلی خاو لگا جنہوں نے کمال پیدا کیے ہیں نظم میں نثر میں اور مختلف قسم کے اظہار بیان میں اور ہے تو اس میں علوم و معنی میں بڑے بڑے مقامات پیدا کیے اس کے مقابلے کی تین آیتہ لکھ کر نہیں جا سکے اور اس کے بعد جو ہے تو ساری دنیا نے کوشش کو کیا یہود نصارہ نے اتنی کوشش سے پڑھا ہوا ہے کہ پروفیسر نکلسن کی کتاب سبق پر وہ شعبۂ عربی کا شوبائی عربی کی ٹیکسٹ بک ہے اور کے بارے میں کہتے ہیں کہ, کہ نکلسن از اتارٹی آن میسوسن کہ نکلسن جو ہے پر حجت ہے اتنا ماہر ہے لیکن صرف اسی باتوں میں ماہر اتنی کوشش سے یہود نژارا نے پڑھا ہے اور آپ کے شعبہ اسلامیات کے اکثر لوگ جو ہے وہ امریکہ کے پی ایچ ڈی ہیں پی ایچ ڈی وہاں سے کر کے آئے گی وہ ایک پروفیسر صاحب سے ایک عالمی جنتا نے کہا کہ پی ایچ ڈی افسر تھا کہ امریکہ تو اس نے کہا کہ امریکہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے تو مجھے فلانگ کتاب کی ضرورت تھی اور وہ ہندوستان کی ایک لائبریری میں تھی اور میری یونیورسٹی نے مجھے دو ہفتوں میں ہندوستان کی لائبریری سے لاگ کر دی تب میں ب... اس لیے میں نے وہاں پی اور جس بار میرا پی ایچ ڈی جی کا فیسز تھا تو میں نے پروفیسر سے کہا کہ فیسز مجھے دیں اس سے کہا کہ فیسز آپ کو نہیں دیا جا سکتا یہ دنیا اسلام کے بارے میں ہماری خارجہ پالیسی جو بنے گی اس کے لیے ہم نے, ہم نے ایک ریسرچ کرا کے اس کے لیے مواد اکٹھا کیا ہوئے تو اس, جی اس نے ہمارے خدا ملنے کے لحاظ سے کہا جی میں امریکہ جا رہا ہوں پی ایچ ڈی کے لیے میں نے ٹاپک آپ کا کیا ہے اس نے کا ٹاپک میرا جو سعید احمد شہید احمد اللہ علیہ کی تاریخ ہے تو ایک اچھا میں نے کہا کہ یہ یہ تو موجودہ جو طالبان کی تاریخ چل رہی ہے افغانستان میں اس ساری کے بارے میں آپ کے ذریعے سے ساری باتیں یہ معلوم کریں گے کیونکہ یہ تاریخ اور شہید احمد کی تاریخ ایک نیچ پر چل رہی ہے اس کے بارے میں ساری معلومات آپ کے ذریعے سے کر کے اپنے مستقبل کی ان کی ساری فوجی اور خارجہ پالیسی عقری ترتیب اور سارے ان کے داخلہ امور سارے اس کے ذریعے گھومیں گے اور کام تم سے کرایا ہوا اتنی ان کے عرومی اتنے مہارت ہے اتنی ان کی تحقیق ہے لیکن یہ چودہ سو بیالیس سال سے جو قرآن بات کا چیلنج ہے تو آج کی دنیا بھی اپنی ساری سائنس ٹیکنالوجی کی سار، ساری کے ساتھ ساری کمپیوٹر کے کمالات کے ساتھ اس قرآن کا جواب نہیں لا سکی موجودہ اس وقت کا معاوضہ تھا کہ اس نے اس کے مشاب کلام پیش کرنے سازش کیا ابھی حال ہی میں کتاب آئی ہے پروفرنات صاحب زربی کا پروفیسر ہے جس نے ترجمہ مختلف کی ہے اور وہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کا موضوع دائنی ہے جاری ساری ہے اس بنا جدید سائنسی تحقیقات جو سامنے آئی ہیں اور اس کی روشنی میں اور ان کی سلسلے میں قرآن پاک ہے جو چودہ سو سال پہلے کے بیانات ہیں جو ان کی سائنس نے آج معلوم کی ان کو ثابت کر رہی ہے اس میں اس نے بات کی اور اس بات کو کہا ہے کہ قرآن پاک کا موضوع جاری ہے جتنی جتنی جتنا جتنا جو فیلڈ جو رکھی کر رہا ہے اس کی ترقی کے نتیجے میں جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں وہ اسے سال پہلے کہی ہوئی ہیں پچھلے مہینے پچھلے سے پچھلے مہینے میرا مہمان آیا اس کی ریاض کے یونیورسٹی کا انجینئرنگ کا پروفیسر ہے پی ایچ ڈی اس نے بھائی سے کہا کہ زمین کی حرکت اور سورج کی حرکت پر ایک فیصد پی ایچ ڈی کا کرایا گیا ہے اور آدمی سے کیلکولیشن کرائی ہے اس نے کیلکولیشن کر کے سورج کی حرکت کس دن الٹی ہوگی اور بجائے مشرق سے مغرب سے یہ شلو کرے گا یہ ساری تفسیر اس نے اس نے, اس نے سال اور اس نے وقت سارا لکھ کر پیش کیا ہوا ہے اور اسے جب کہا گیا کہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ تو چودہ سو سال, سال پہلے کہی ہوئی بات ہے اس نے کہا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اتنی تاکیف اتنی ریسرچ کے بعد میں اس پر پہنچا ہوں اب پہنچا ہوں اور آپ کہتے چودہ سو سال پہلے کہیں گے تو نے کہا کہ بات نہیں اس نے کہا مجھے کتاب دکھاؤ تو کہتے ہیں کیا کی پیشنٹ گوئی ان کے پیشن گوئیں گے جو عزیز انہیں دی اسے دی تو آج میں حیران ہو گیا اور اس کی اکڑ چکر کھا گئی اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے مختلف پروگرام اگر ریڈیو نے نشر کیے ہیں تو وہ پروفیسر اقبال میں نے کہا کہ آپ جب جائیں اس کو لکھیں اور ان سے ان, ان سے کیسے بھی لیں آپ ریڈیو سٹیشن سے اور سارا ہمیں آرٹیکل بنا کر آپ بھیجیں ہمارا رسال ہے ہم اس نے کریں گے اس کو اس طرح اور جو مختلف سائنس ویچوں میں کس پر کتنی کتابیں آئی ہیں تیزر صاحب آپ کی ترتییا والی کتاب کا کیا لابھ تھا قرآن, قرآن تھا اس میں جو ہے اس کے جو ہے تو جو لوجیکل آسپیکٹس پر جو اس نے بات کی اس کتاب میں اور اس کے جو فزکس کے اصولوں پر جو بات اس نے کی ہوئی تھی انسان کی چکر چکر کھاتی اور کیسمو ہے جو ہے تو وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے اسلب والوں نے ایمبریالوجی کے لیے جو ماں کے تحت بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے, اس پر اس کے بارے میں جو بلایا تھا اس نے کام کیا الا کا الا کا پر وہ لکھنا چاہتا تھا الا کا تو اللہ کا سائنس کی کتاب طے نہیں ہے اس نے تو اپنے ہدایت کو مضمون کو بیان کرنے کے لئے کائنات کی مثالیں بیان کی ہیں موٹی موٹی مثالیں لے کر بیان کیے کوئی دور کا آدمی ہر دور کا عدمی جانی ہو وہ سمجھ سکے کتاب تو موجزہ ہے لہٰذا سونی سادہ الفاظ میں اہل دانش کے لیے اور اہل علم کے لیے بڑے گیر اعزاز ہیں الگ کا کام لوسا ہے اس سے الگ ہے کوئی اور معنی بھی آپ کے اس میں آتا ہے کہ پہلے نصفہ ہوتا ہے نصفہ کے بعد الگا بنتا ہے نصفہ تھا منشانا خل کا نا خرفات اللہ وسلم خالقی یہ بالکل میں پڑھاتا ہوں خود مزدور کو میں پڑھاتا ہوں خود بالکل وہ ترتیب ہے جس پر جس اس کو پڑھا رہا ہوں اسایت نے بالکل اس ترتیب پر بالکل اس نے کہا کا کیا بانا تو اللہ کا کام نے کہا تھا اور اپنی ڈکشنری دیکھو نا کوئی اور مانے اس کے ہوں کیونکہ نرکالا کا مرگوانا لگ سا لیا ہوا ہے, ہے مضمون کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو ایک آدمی کہا کہ بھائی ہوئی چیز نہ تو اسے چیز، اسے کہا یہ مانا ہے نا اس کو سامنے لاؤ کیوں کہ جب دو یا تین ہفتے گزر جاتے ہیں چار ہفتے جب گزر جاتے ہیں اور آدمی کی ریڑھ جو ہے جب یہ بنتی ہے ریڑھ کیڈی کے ہمارے بن جاتے ہیں ڈی کے مورے جب بن جاتے ہیں تو ان کا جب ایکسرے کا سائڈ ویو دیکھتا ہے آدمی تو دانتوں سے چبائے ہوئے چنگم کی شکل میں نظر آتا ہے وہ جب مکمل کر کے گیا اپنا کام تو اسے واپس جا کر کہا ہے اس نے کہا کہ میں, تسا... میں نے تو عقل کو حیران کرنے والے میں عقل کو حیران کرنے والے حقائق دیکھ کر آیا ہوں ان کا کھان دیکھ کرا قرآن میں دیکھ کر آیا ہوں تو اس کے دوستوں نے کہا کہ یہ جو یو ڈیسائڈ ٹو ایکسپٹ اسٹانوں سے کہا کہ ابھی ڈسائڈ تو نہیں کیا لیکن میں متاثر ہو کر بہت آیا تو یہ معاجرہ جو ہے یہ قیامت تک کے لیے معاذہ ہے اور جتنی دنیا ترقی کرے گی جتنی اس کی تحقیقات سامنے آئیں گی اتنے اس کے گائے کھلیں گے اور اس کی جو ہے تو اس کی جو موجود ہونے کی حقیقت ہے انسانوں کے سامنے آتی جائے گی بے باغ و بہار کتاب ہے اور جو جو اس کی جو ہے بہار کی خصوصیت ہے کہ وہ جب پھلتی پھولتی ہے تو ہر دور میں اس سے تازہ پھول پھل جو ہے وہ گنے ہوتے ہیں ایسے یہ باغ و بہار چیز ہے یہ ہر دور کے نئے نئے پھل نئے نئے پھول اس کے پہ کھلیں گے اور لوگوں کے سامنے آئیں گے اور انسان کو کوئی ذرہ یا پرست انسان جو ہوں گے تو وہ ضرور اس سے یہ ہے تو حیرت میں پڑے گے اور اس کو مانیں گے دلچسپ جو عامی لوگوں کے اس کے موضوع کے آلات و واقعات ہیں یہ باقاعدہ اس ریکارڈ اخباروں میں آئے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر آئے ہوئے ہیں وہ کیا بتا رہا ہے میرا پرانا ہوتا ہے نام ہو رہے مجھے یاد نہیں رہتے کوشش کرے تو نکال سکتے ایک بیر جہاز کے آدمی نے اسلام قبول کیا ہے لمبا سفر تھا سفر تھا اس نے کہا کوئی دیکھا رچ ہونا چاہیے کہ میں پڑھتا رہوں گا اس کو کسی نے انگلش ٹرانسلیشن دے دی جی مزید کی یہ پڑھ رہا تھا پڑ رہا تھا اس میں ایک ظلمات بہرگاؤ کے ساتھ اندھیرا ہو سمندر ہو موجم پر موسو بت موجیں اٹھ رہی ہوں اور جو بادل ہو ہاں ایسا ہو ایسی تاریخ ایسا ہو دے رہا ہو کہ ہاتھ تو ہاتھا جنہیں دے رہا ہو یہ ایک مضمون ہے اس کا تو اس آدمی نے بڑا یہ کافی عرصہ سمندری تجربہ رکھتا تھا جب میری جہاز چلایا اس میں بڑا خوش ہوا ہر ایک آدمی اپنی لائن کا آدمی نظر آتا ہے نا بڑا خوش ہوتا ہے اس نے کہا کہ یہ خیریت کا تجربہ سمندر میں جہاز چلانے کا اس کا بھی ضرورت صرف تجربہ ہے اس آدمی کی کتاب ہے اس نے معلومات کی کہ یہ کی اس آدمی کی کتاب اس سمندر میں کتنا عرصہ گزارا ہے انہوں نے کہا اس کے سمندر میں ایک دن میں نہیں نکالا ان کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا یہ تو اس آلتی کی بندرکشی ہے جو میں نے تیس سالہ زندگی میں پینتیس سالہ زندگی میں کبھی کبھی دیکھی ہے میں نے ہاں دو چار موقع سے دیکھے ہوں گے تو لہٰذا اس بندرکشی کو تو وہ اسوائے اس آدمی کے جس آدمی نے اس حال کو دیکھا نہ وہ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اس آدمی نے سمندر کا کوئی سفر ہی نہیں کیا ہے تو اس جگہ کیسے مانوں وہ اس, اس حال کی منظر کشی کر رہا ہے تو اس کو لوگوں نے کہا کہ دراصل یہ کتاب ہے یہ کتاب اس شخصیت کی کتاب نہیں ہے جن جنہوں نے اس کو پیش کیا ہے یہ کتاب من مل رہا ہے اللہ کی طرف سے کہا ہاں یہ بات ہو سکتی ہے اگر یہ کتاب من جانے مل ہے تو واقعی فر اللہ ہے وہ بغیر ان سمندری تجربوں کے اس بات کو کہہ سکتا ہے دوسرا واقعہ پروفیسر مزلہ صاحب ہوتے تھے فرانس میں فرانس کے اسلامک سینٹروں نے تقریباً پچاس سال چلایا ہے کئی فرانسیسیوں کا مسلمان کیا ہے فرانسیسی میں قلم نوی کا ترجمہ کیا ہماری ملاقات سے ہوئی ہے بہت پائے کے اس قدر گزرے ہیں دنیا اسلام میں خطبات بات مدراس کے معذہت اللہ کتاب ہے اس سے سلمان ندی رحمۃ اللہ کے آرٹ لیکچر ہیں اور پر دوسری کتاب خطبات بات باجپور ہیں جو ڈاکٹر امنجلہ کی ہیں کبھی پڑھیں تو, تو پروفیسر لوگ پڑھیں آپ کو مزہ آئے گا پڑھ کر خود بات مدراس کو بھی پڑھیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے فرانس میں اخبار میں خبر پڑی کہ فرانس کے موسیقار مسلمان ہو گئے کوئی پروفیسر ڈاکٹر انجینئر وہ کہل مسلمان ہوئے ہوتے نہیں. پھر بھی کوئی بات تھی موسیقار کیسے مسلمان ہو گئے کیسے بے سے بلے لے کے لے گیا سنا ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے آپ کیسے مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا یہ اس مسلمان ہوئے ہم کہ ہم بازار میں گزرتے ہوئے کیسٹ پر لگا ہوا قرآن فاک سنا تو اس میں زبردست میں ٹھاس تھا اور زبردست پرنم تھا کہتے ہم جو ہے جو بھی کلام ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساز بجاتے ہیں ہم وہ کیسے لے کر آئے ان کا کلام بہت زبردست ہے اس کے ساتھ ہم جو ساز بجائیں گے تو یہ تو دوبالا ہو جائے گا اس کا تاثیر آج پھر جو نئے کیسٹ بنائیں گے تو وہ تو مارکیٹ میں سے بکیں گے کیا کہے آدمی کہتے ہم لائے ہم نے اس کو لگایا ہم نے اس کے ساتھ ساز بجائے لیکن ہمارے کسی ساز میں نہیں آیا کتنے راگ ہیں یہ المگیر سے چھ ہے کہ نام چھ پتی چھ راگ ہے اور نو سر ہے موسیقی گھر میں وہ کہہ رہے ہیں کسی میں نہیں آیا میرے کو بڑی حیرتنی کا کلام ہے ترنم والا اور موسیقی کے کسی دھن میں نہیں آتا کیسا کلام ہے اور موسیقی کے ہم باہر ساری دنیا کے کوئی کلام بھی ہے کوئی سر اور کوئی یہ راگ ہم سے ہمارے اس ولن سے باہر نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا شروع کے بدلے جس, جس کا کلام ہو جس کی, کی وہ اس سے پوچھے آدمی تو وہ بھی بتا سکے گا کہ اس میں کیا کیا طریقہ ہے کہ اس پر ہو جائے کیا پوچھتے گئے کہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کسی کا کلام بھی نہیں ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے تو کہتے ہیں ہم نے اس بات کو ہمارے دل مان لیا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے اس کے باوجود ترنم کے یہ کسی موسیقی میں نہیں آ رہا کہتے ہیں اس پر ہم نے اسلام قبول تو اللہ تو اس کی اس کی جو موجود ہونے کی اس کی جو حقیقت ہے اس پر تو لکھتے رہیں گے لکھتے رہے گا اس کے کی... میں ہمارا ایک دفعہ ہو رہا تھا کے اس نمبر تین میں اسے میں نے آج پڑھی خلق بند زبال اتادا جغرافی کے پروفیسر بیٹھے تھے ایک تھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب پھر پڑھا اس کا ستر جب بن کر میں نے ستر کا صبح یہ تمہارا جغرافی کا نظریہ ہے میں نے کہا کہ وہ کیا نظریہ کا نظریہ ہے کہ پانچ جیسے اوپر ایسے میچ کتنا اندر ہوتے ہیں زمین میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے زمین کے پلانوں کو اپنے داموں میں پکڑا ہوا ہوتا کہ کوے ہندو اور کوے تراکرم کے سلسلے جو ہیں اور تیسرا کون سا ہے ہماریہ اور ہندو اور کو اسلمان ہی تھمنے والا ہیں ان میکوں نے پاکستان ہندوستان کی جو جتنا زمینی علاقہ ہے اس کو اپنے داموں میں پکڑا ہوا ہے میکے ہیں اگر یہ نہ ہو تو یہ مٹی بہ کر بحیرہ ارب میں چلی جائے گی وہ تو ہو جائے گی خشکی اور یہ جگہ ہو جائے گا سمندر بڑا ایک دفعہ ہمارا درد ہی ہو رہا تھا اس نے آیا کہ مین کو لہدب سلون جاجود ماجود کا ترقا تھا کہ اونچائیوں سے کھجلتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو ایک میرا شاگرد تھا ڈاکٹر صاحب میرا مہمان تھا گلگت سے جی کہا ڈاکٹر صاحب کیا کرنا پڑا میں نے کہا کہا یہ تو اسکیئنگ کرا ہو رہا ہے میں نے کہا اسکیئنگ سے کہتے جی اس دن جی برفانی علاقے میں بڑے, بڑے بڑے بوٹ ہوتے ہیں ان کو پہن کر لوگ پھسر کر دور دور تک جاتے ہیں یا ایک اسکیٹنگ ہوتی, ہوتی ہے ایک اسکیم ہوتی ہے اسکیٹنگ میں اسپکی ہوتی ہے اسے کرتے ہیں اپنے کنٹرول بھی کرتے ہیں روکتے بھی ہیں اور اسکیم سے مسلبل پھسلتے جاتے ہیں وہ تذکرہ برفدار تو کئی تذکرہ جتنا کسی کی علم و دانش ہو یعنی جتنا کسی کا فیم ہو اور وہ رن اللہ چلے بہت بڑے باتیں نہیں بھی آپ سے کہتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تھا مفسف نمبر ایک دنیا اسلام کے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اللہ صجلاتا ان کے تفسیری علم یہ سارے صحابہ سے لے جاتا ہے اجتماع اپنا مقام خلفائے راجین کا لیکن تفسیری مقام عبداللہ بن آباد کا ان کے لیے دعا کی حضور یہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن وفاق کے اس غور و فکر کا دوسرا وہ ہے پیڈ ہوئے ان کے دو واقعات بڑھے انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن مجید سے اس بات کو معلوم کر لیا تھا کہ حضور سال کی عمر میں وہ کیسا؟ کیا سر کیا قرآن پاک کی صورت ہے تغابن تغبن کا کیا مانا ہے یہ سانیہ آسانیہ کہتے ہیں سانیہ جو قرآن پاک نے اس بات کو سانیہ کہا ہے یہ تو کامیا کائنات کا زیم سانیہ ہوگا اور کائنا کائنات کا سانیہ کیا ہو سکتا ہے میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا ہے کامیا کائنات کا سانیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا ہوگا اور یہ سورت سورت ہے قرآن بعد میں سورت نمبر ترسٹھ ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ سانحہ میں سال میں پیش آئی. آئے آپ کی عمر کا ترسٹھ سال میں یہ سانحہ پیش آئے گی دوسری آئے اس میں کیا تصمانہ اللہ کے بعد میں نے معلوم کر دیا تھا کہ اب جو ہے تو اقتدار امیر بابئی عزلہ کے ہاتھ میں ہو جائے تو وہ کیسے گئے محمد محمد خان محمد کو طرح مظلومن وقت جالنا لی ولی یہ سلطانہ جس کو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے اس کے وارث کو ہم غلبہ دیں گے کہتے ان کے وارثوں میں جن کے قریب ترین آدمی تھے جو اس کے اہل تھے وہ امیر معاویز اللہ تم تھے رشتے داروں میں اشائر سے میں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے رشتے دار اور غلبہ ان کا ہو جائے گا شیخ اور پاک میں غور کرنے کے ایک علم جفر والا پہلو صبح اللہ تو ایسے با وہ باہر چیز ہے جی اور اس کے موجود ہوں تو سبحان اللہ یہ ایک ریسرچ آئی تھی بعد میں تو آدمی جن کا آدمی کہاں پر تھا اس کے اپنے کسی مفاد کی ریسرچ بڑی عجیب تھی اس نے ایک ہاتھا جی دیکھے جو بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم ہے اس کے آداد انیس ہے اس کے الفاظ انیس ہیں اور انیس کا ایک کی ورڈ ہے پورا پاک میں اس میں ہر چیز ہے یا انیس ہے یا انیس دربے دو تین چار پانچ ہے اس کی صورتیں کتنی ہے جی ایک سو چودہ جی اور ایک سو چودہ کو انیس پر تقسیم کرو کتنا آتا ہے جی چھ جی دربے ایک اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ایک سو چودہ پر ہر صورت بسم اللہ رحمان رحم ہے نا ایک صورت پر نہیں ہے تو بسم اللہ رحم ایک سو تیرہ مرتبہ ہو گیا ایک جگہ آیا ان سلیمانسم اللہ رحمان رحیم اس کو بلائے ایک ہو جاتا ہے سورتوبہ پر لگائے تو ایک سو بنتا ہے تو پورا نہیں ہوتا سورج وبا سے اٹھائے تو اس کی جگہ بنتی ہے ان سلیمان آئندہ بسم اللہ روحمان رہیم ایک سو چودہ ہے ہر سورت میں لوگ الف اگر آیا ہے وہ انیس دفعہ آیا ہوا ہوگا یا اٹھتیس دفعہ آیا ہوا ہوگا انیس دربے سم آیا ہوا ہوگا رف کاف جو ہے نا کاف سورہ سور میں جو آیا ہوا ہے قرآن پاک نے ہر جگہ لوت السلام کا جب تذکر کیا ہے تو کہا ہے قوم لوت قوم کہا ہے لیکن سورہ کاف میں قوم جگہ اخوان لوٹ اخوان لوت قوم متبا تو ایک جگہ قوم و لوت نہیں کہا گیا یہ کاپ جہاں سے ہٹ کر سورہ کاف کے پہلے میں آیا گا کاف اور قرآن مجید میں اگر یہاں پر قوم لوت لگائیں تو انیس کے ساتھ ذرا فرق آ جاتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ ایسا ایسا کلام جو اتنے عجیب و غریب مضامین کو بیان کر رہا ہو کہ اس مضمون کا خود بیان کرنا کتنا مشکل ہے اس کے لیے پھر الفاظ اتنا متعین ہوئی ہو کہ انیس سو اٹھتیس اور اس کی میں کوئی فرق نہ آ رہا ہو یہ سنسان کے بس میں نہیں تو کمپیوٹر کے بس سے باہر بات جی؟ کتنا ارینج کر سکتا ہوں خیر یہ اس کا موج ہونے کے حالات ہیں جو قیامت تک متحد ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو فرقانیت حاصل ہونی ہے فرقانیت قرآن پاک میں مشغولی سے حاصل ہوگی قرآن پاک کی مشغولی جو ہے یہ ہے تین طرح کی مشغولی ہے ایک مشغولی تراوی میں کھڑے ہو کر سننے کی اور سب سے اہم مشغولی جس کے سفر کات کے دور باتوں میں داخل ہوگا وہ اس کے الفاظ کا کانوں سے سننا ہے خواہ مانی نہ آتے کھڑے ہو کر دنیا کی سب سے زیادہ تفسیر روح مانی ہے عربی میں ہے تفسیر روح مانی کو اگر پڑھ لیں تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی وہ تو قرآن پاک کے الفاظ پر ادا ہوتے ہیں تو نور الفاظ پہ ٹھیک ہے نا وہ خاص نور جو قلب کل فیاض اگر مردسم ہوتا ہے وہ الفاظ میں ترجمہ اگر جدھان نور ہے وہ جدانور ہے وہ یہ نور نہیں یہ الفاظ پر آتا ہے ٹھیک ہے نا تو کھڑے ہو سننا اس کی ایکٹ ختم کا سننا یہ سنتے موقع تھا دو کا سننا مستحب تین کا پہلے گلاب تین ختم سننے چاہئیں روپئے اور ایک کو سنتے موقع تھا ایک کا سننا تو اس کو کھڑے ہو کر سنے گا ایک نماز کے بدلے سو نے کی بیٹھ کر پڑے گا نماز میں پچاس نے کی اور باضو پڑے گا کوئی باغ کی تلاوی کی شکل نے پچیس نے کی تو ایک کو کو سننا کوئی باغ کا تلاوی میں پھر اپنے ساتھ تلاوت کرنا اس کے علاوہ تلاوت میں لگا رہنا اور تیسرا جو ہے اس کے مانی مفہوم کا مائر ساتوں سے سیکھنا یہ ٹیکسٹ بک ہے یہ ٹھیک ہے نا جی عام نہیں ہے ایک میڈیکل عام لٹریچر لوگوں کے لیے لچسپ باتیں ڈاکٹر صاحبان لکھ لیتے ہیں کوئی ہدایت لکھ لیتے ہیں پرانی بیماری آ ہے پریکاشن کرو گے اس کی بھی ترتیب ہے ایک ٹیکسٹ بک ہے جو کہ اس مضمون کو لکھ رہی ہے ڈاکٹروں کو ڈائگنوزک ٹریٹمنٹ کے لیے دے رہی اس لیے قرآن پاک کو سیکھنا ہو تو ماہر استاد سے اور سے اس کا طرز میں تفصیل کی سیکھے یہ قرآن پاک کی مشکل ہے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ باطن میں وہ نور پیدا ہوگا کہ آپ کو اگر کوئی کوئی دھوکہ باد دھوکہ دینا چاہے آپ کو کوئی کہاوت دھوکہ دینا چاہے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈال اللہ پاک آپ کو نور بسرت دے گا اللہ پاک فراست ایمانی دے گا اللہ پاک قلب کو فرقانی کے نور سے مالا مال کرے وہ تو روم کے دربار میں عمر فاروق عدلان کے بارے میں کفار کے دربار میں ان کے ساتھی سے پوچھا کہ آپ کا خلیفہ کیسا ہے انہوں نے کہا کہ لا یقدہ و لاخدا نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکا کھاتا ہے تو بادشاہ با فرما تھا گانے تھا اس نے کہا نے دو, دو لفظوں میں شخصیت کے سارے کمالات جان کر کے نہیں دیتا مطلب ہے کہ اس کو دہراداری کی سفر چاہیے اعلی کمال پراسلے شخصیت کا کمال ہے کہ وہ دھوکے باز نہ ہو آخری کمال ہے اور دھوکہ نہیں کہا تھا مطلب کہ فراست حاصل میں یہ فراست کہاں سے ملی یہ جو ہے تو نور یہ نور فرقانی ہے جو قرآن سے ملا ہے حضور وسلم کی صحبت سے ملا ہے میں والد صاحبان سے کہا کرتا ہوں کہ تم ہے تو اصول شاشی پڑھتے ہو نور الانوار پڑھتے ہو اور اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہو اصول فقہ بہت مشکل مضمون ہے علوم اسلامیہ سے اصول فقہ بہت مشکل بن پہلی کتاب اصول شاشی ہے اصول شاشی کا آدھا صفحہ استاد مشکل سے ایک کلاس میں پڑھاتا ہے جی؟ اور اس کا اپنا سر بھی کدی جاتا ہے اور شاہ کا سر بھی کدی جاتا ہے اتنی مشکل جی؟ تم سب پڑھتے ہو اور جس کو کورٹ کرتے ہو اسے اصول کے طور پر جس آدمی کو تم کوٹ کرتے ہو اس کے اصول کو بیان کرتے ہو وہ جو ابرے فاروق دلہ میں وہ حضرت عدی اللہ عدتم ہے ان کو کوڈ کرتے ہو جنہوں نے خود کوئی اصول فکر نہیں پڑا ہوا اصول فکر کی وہ بنیادیں ہیں ان کے اقوال کو کوڈ کرتے ہو ان کی تشستیوں کو کوڈ کرتے ہو اور اس وقت تمہارے اصول فکر کو ڈسائیڈ کرتے ہو انہوں تو خود اس کو میں پڑے یہ جو بنیادیں بن رہے اس نور فرقانی کی وجہ سے بننا ہے جو بول رہا تھا بعض نے کل میں عطا فرمایا ٹھیک ہے نا تو یہ رمضان کا رمضان کے مہینے کا اشارت شارٹ خور جی وہ تو ہماری طرح مولوی آدمی ہوں اور آپ کی طرح سننے والے دانشور ہوں ساری دال بیٹھا باتیں ختم نہیں ہوتی تو اس لیے خاطی یہ میرا مذاق اڑایا کرتے اکانک ہے تو خوب ہم کئی جگہ تو مطلب ہے کہ سننے والے ہوں سمجھنے والے ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ ابھی ساری بات کو پیش کر تو کرال ہم اور آپ پڑا تو کا احسان ہے کہ اس بات فقط ہم اور آپ لوگ ہیں آسمانی چیز کو لیے ہوئے ہیں آسمانی نظام کو قرآن پاک کو لیے ہیں لیے ہوئے ہیں جس کا اجلاس ساری عالم انسانیت کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آخری میں آپ ضرور کروں گا کہ یہ جو اقبال نے شہر کہایا، کہا کیسے کہہ رہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اپنی ملت پر قیام اپنی ملت پر قیاس اقوام مگر سہ نگر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی Osionfish. آگے کیا کی ان کی جمعیت کا ہے و رسب پر رہے سا ہاں قوت مذہب سے مستحکم آہ، مستحکم ہے جمعیت کے لیے ان کی زندگی ہے وہ فقط اسباب پر ہے ان کی کامیابی اسباب پر ہے دنیا کے وسائل کو اثر کرنے پر ہے اور ہماری کامیابی ہم اسباب کو نہیں کرتے دیں ہم اسباب نہیں اصل کریں گے ہماری کامیابی فقط اسباب پر نہیں ہے ہماری ہماری قوت ہے مذہب سے یا میت تریف ہے ہماری کامیابی جو ہے ہمارے اس میں زندگی سے جو گنش بات کے شخر میں ہمارے پاس آیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی اس پر ہماری کامیابی ہمارے پاس سارے وسائل جمع ہو جائیں ہمارے پاس وہ نظام زندگی نہ ہو جو قرآن نے ہمیں دیا ہے تو پتا ہے آپ کو کہ کیا ہوگا آپ کا آپ کا یہ حال ہوگا کہ ٹیبو سلطان پر جو نے حملہ کیا تھا اس کی فوج میں ایک اس کے اپنے انگریز تھے اور ایک اس کے ساتھ نظام حیدرآباد دکن کی مسلمان فوج لڑنے کے لیے گئی ٹیبو سلطان کے خلاف یہ ذرا حال ہوگا کہ کافر کے ساتھ ٹو ساتھ دے کر اپنے مسلمان بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے آ گیا ہے ایسے بڑے تجرب نہیں گیا تھا میں نہیں نکلا تھا کچھ افغانی جرنیل یہ کچھ افغانی جنگل جائبو سلطان کے بھی تھے اس کے پاس بھی تھے اور کچھ افغانی جنیاد جو ہے یہ عثمان علی خان کے بھی تھے نظام حیدرآباد دکن کے بھی تھے اور سے ان کو بیجا لڑنے کے لیے تم نے کہا ہم اس چیز سے لڑنے کے لیے گئے ہمارا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں لڑنے کے لیے ہم اس لیے گئے کہ جس وقت حالات بہت خطرناک ہو گئے تمہاری برادری کے جو لوگ ہیں کم از کم ان کے نکلنے کے حالات ہم کر سکیں ہیں جب ہم چلے گئے تو پہلے ترمے ہمیں جاتے ہی ہمیں معذور کر دیا ہم نے کہا کہ ان کو آگے میدان میں نہ بھیجو ان پر ادبار نہیں ہو سکتا پھر کہتے ہیں مار کا جرب بالکل آخر ہو گیا تو ہم نے اپنی برادری کے لوگوں کو بیجا سلطان سلطان کا ایک جرنیل تھا موزم علی اسے پیغام بیجا ڈال ڈلوزی سے ہم نے بات کر لی با اسرائیل سے اور آپ لوگوں کو پرامن نکالنا اور آپ کے خاندانوں کو پرامن نکالنے کا ہم نے معاہدہ کر لیا لہذا آپ لوگ ہتھیار ڈال کر اپنے بال بچوں کو اپنے اپنے مال و درد کو لے کر نکل آئے تو ہم نے آج کے آخر امن لے لیا تو ان لوگوں نے ان کو جواب میں کہا کہ آپ کا جو ہے اپنا مان کہ آپ کو ہی مبارک ہو ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں پھر معظم علی نے وہ ہیرے جواہ اور سونا چاندی جو ان کو مختلف کارناموں پر اناموں میں ملا ہوا تھا وہ سارا جمع کر کے اپنی برادری کے لوگوں کو کہا یہ لے کر جائیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد کفار کے ہاتھ نہ لگے یہ اسلام کر کی دولت ہے مسلمانوں کی ملکیت ہے مسلمانوں کے ہاتھ چلی جائے اور لہٰذا آپ رکھ سکتے پھر مذملی نے بہت پیار محبت سے فرانسیسی کو مسلمان کر کے شادی کی تھی اس سے تو اس سے کہا, کہا کہ تو چلی جائے اس کے ساتھ تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاتی جہاں تھی ہوگا بس میں بھی امین پروں گا تو مگر میرے کہتا ہے جس وقت کے آخر میں جنگ جو تھی بالکل ہماری گلی کوچے میں آ گئی اور انگریزوں کی بوٹوں کی آوازیں ہماری گلیوں میں آئیں کہ دوست وقت مجھے ایک حسرت اور افسوس ہو رہی تھی میں پیچھے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا تھا اور آگے میدان جنگ کی طرف دیکھتا تھا مجھے بہت پریشانی ہوتی کہتے اتنے میں ایک ڈولی سائن سائن کرتے ہوئے آئی اور میری بیوی کو لگی اور جامع شہادت نوش کیا اور میں نے کپڑا اس پر ڈالا اور میں فارغ ہوا میرے اترا پھر بہنیں ساخری مارکے کے لیے اس وقت 10 بدس مومن جو ہے کافر کی آنکھ میں ڈال کر آگ ڈال کر اس پر جبردست باز کی طرح دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت جگہ آزادی دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تو بڑھ کر میدان کو پتہ کر کے تخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے یا جو ہے اپنی گردن کو کٹا کر یا تختہ دار پر چڑھ کر اس تختہ پر اپنی جان دے دیتا ہے اشال خان کے کلام میں مجھے دو شہر پسند ہیں ایک اس کا شہر ہے دنیا کی جو پختندیدہ ہاں کا کامران ہم نے اپنے مطلب میں تبدیلی ہے دنیا کے مسلمان نے درد وخارا یا بوخری کا کرے یا کامران اور دوسرا کہا پختون پنگ متھورا دو ننگیالیہ رجحان خشال خان میں کہا کر کہ اسلام پنگ مترتھا دو نگیالیہ جہان مسلمان تو آخر یہاں تک کہ دس بدس جنگ کرتے ہوئے کتنا بجائے چھکانے لگا کر آخر جان دیا اس کے مقابلے اور تلوار ٹوٹ گئی ہے نسیم جازی نے لکھے نا بزن علی کے شکریہ میں شروع میں جو چسکا لگا تھا نیو کا چسکا لگ گیا تھا تو فضول دی گئے ہیں تو یہ, آ, اگر یہ, یہ نظام زندگی طرح پاس نہیں ہوگا تو یہ حال ہوگا اور جس باغ کے انگریزوں نے فتح کیا ہے اور آخر داخل ہوئے ہیں سرنگا سرنگاپٹنم کے قلعے میں تو سب سے پہلے جس آدمی کی گردن کاٹی گئی ہے وہ میر صادق تھا میرساد اور سب سے پہلے جس لوگیں بےزت ہوئی ہیں وہ میر صادق کے خاندان کی ہیں نہیں اور یہ ٹھیک الدان وغیرہ کے خاندانوں کو خاندانوں کا اگرزوں نے بھی آزاد کیا ہے وہ جس باقی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے ہیں نا تو وہ ہے شیر سنگھ جرنیل سیکھوں گا شیر سنگ آیا ہے اور سکھا کے کہ ساتھوں کو میں دیکھوں گا اس کی عزمل کو میں سلام کروں گا کیونکہ جرنیل تھا خود وار تھا جنگجو تھا تو اس کو لایا تھا کہ آدمی نے کتنا کیسا مقابلہ کیا میرے ساتھ دو شالا ڈالا ہے اور دفن کیا یہ جو بالا کوٹ کا اس نے دفن کیا ہے پھر جیادہ دانشورا نے کہا کہ قبر قبر, قبر کی چھوڑی گئی تو یہ قبر ہسٹری بنے گی تاریخ بنے گی اور لوگوں کے لیے جھاگ کا پیغام رہے گی پھر نکالا انہوں نے نکال کر پھر سر, سر کو کاٹ کر دو ٹکڑے کاٹا کارٹ ہے اور دریائے کنارے بھایا ہے اور وہاں سے بہ کر گڑی ولا کے پاس سر جو ہے لوگوں نے اٹھایا وہاں دفن کیا ہے اور اس سے آگے جو تلٹا دوسرا گاؤں ہے وہاں پر جائے تو باقی دار جائے ملا ہے لوگوں تو وہاں دفن کیا اللہ. تو ایک بات ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا قرآن کا پیغام ہے نا معمولی بات نہیں ہے ایک بیٹھ کر پودوں کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے آپ کی ادھرانی ہماری طرح بیٹھ کر میڈیکل کالج میں بیٹھ کر ایک آدمی کی جائے تو بخار کا اور کینسر کا اور شوگر کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو بہت معمولی باتیں ہیں تو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم انسانیت کے قیادت کلو پیدا کیے اور قیادت کی ہدایت ہے حد الناس بجینات مل خدا و الفرقان ہدایت ہے رہنمائی عالم انسانیت کے لیے بئینا سے میرا خدا ہدایت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے ول فرقان اور وہ نور ہے جس سے بات میں فرقانیت پیدا ہے. وہ تو اس میں ہے ٹھیک ہے نا اس کی طرف آنا ہوگا اور آدمی کسی چیز کو کسی ادارے میں داخل ہوئے بغیر کسی اور فرض کے گزرے بغیر اور کسی مشقت مش کا گزرے بغیر حاصل نہیں کر سکتے ہم اور آپ جو ہیں یہ خاندانی مسلمان میں ایک انگریز مسلمان ہوئے تھا تبلیغ تب جماعت تو اس نے بطور سانا کہ بغور بےغور کے اس نے مسلمان سکار کہا کہ یو آر مسلم بائی چانس مسلم بائی چائس کہ آپ کے اتفاقی مسلمان ہیں اور میں جو ہے انتخاب کر کے مسلمان ہوا ہوں سمان اللہ ملام آپ اس, اس کے عقائد کو ماسر کرنا چاہیں اس کے لئے تو ادارے کا داخلہ اور اس کے لئے کورس فرق سے گزرنا اور اس کے لیے اپنی تربیت کرانا دنیا اسلام کے دنیا اسلام میں ہر ہر دور میں اللہ تبارک انسانوں کی تربیت کا بندوبست فرمایا ہے میں دو باتوں کے ساتھ آپ کا تعارف کراؤں گا ایک تو اس کے ساتھ تعارف کراؤں گا کہ جس چیز کو میں خود چلا رہا ہوں وہ سلسلہ ایک ہے انسان کی مکمل تربیت تو صوبہ کے سلطلوں میں بیت ہو کر ترتیب سے گزرنے کے بعد ہوتی ہے فضلی تعالیٰ یہ اس یونیورسٹی میں میرا یہ پینتالیسواں سال ہو گیا آسل نمبر سات اور سات اور چھ سے شروع کر کے اس کئی اسلو میں میں رہا ہوا ہوں آسل نمبر سات نمبر چھ نمبر ایک دو تین ہاں جی آٹھ پانچ سب رہا ہوا میں <laughs> اس نے ابھی چالیس سے شروع کیا پینتالیسواں سال ابھرا ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے یعنی کسم قسم کے آلات دیکھے اور اس میں جو ہے یعنی یہ تربیت ادارے دو, دو دو میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور ان کو میں نے تفصیل سے دیکھا ایک ادارہ تصور کا اور ایک ادارہ تبلیغ تبلیغ ادارہ ادارے میں نے تیس سال پینتیس سال کام کیے پھر جو ہے آپریشن ہو گیا زیادہ بیٹھنے سے ہوگی تکلیف ہوگئی اور پیدی دنیا میں جہاں پھر وہ آدمی کو آتا ہے وہ کہتے میں بولپور کو میں کہتے کس مالک ہو کس گلی کو آدمی ہرانا ہوتا ہے کس کو بھی. وہ کہتے ہیں چٹال کو میں کہ کس مالے کو ہو کس گلی کیوں نہیں کے سب جگہ پر ہم پھرے ہوئے ہیں اس سے باہر ابالے کے پھرے ہوئے ہیں اور ساری دنیا میں چل پھر کر میں نے دیکھا کہ ایک ضروری اور مح... ایک ضروری اور اہم تربیت دنیا اسلام کی یہ ادارہ کر رہا ہے اس کے فوائد ہو رہے ہیں اس کا داخلہ آپ کو فائدہ دے اور تصور کے ادارہ جو ہے تصور کے ادارے کو باقاعدہ طور سے یونیورسٹی میں نے سن نواسی سے شروع کیا ہے اب یہ اکیس سال تک اس کو میں چلایا ہے اس سے ہمارے جو زندگی میں بیچ تھا الگ سمجھے سات لوگ ان کے بعد تیرہ سال بعد میں چلایا ہے تو یہ تو شخصیت میں محبت الہی قربت الہی محبت الہی اور ایک والنا جوش و خروش پیدا کرنے والی چیز ہے جس طرح آدمی کو محبوب کی یاد توڑ پاتی ہے اور اس کے لیے آدمی کو مر مٹنے کو دل چاہتا ہے اور اس کی بات پر جان دینے کو دل چاہتا ہے یہ وہ کیفیات پہ پیدا کرنے والا ادارہ ہے ٹھیک ہے نا ہاں اس کی ترجیح سے گزرنا ہوتا ہے باقاعدہ تو گزرے آدمی طل آسا فرماتا ہے اور شخصیت ہے وہ مکمل نکھر کر سدھر کر مکمل تربیت ہوتی ہے اس میں داخلہ لینا پڑ پڑے گا کہ یہ آپ سے موٹی موٹی باتوں کی درخواست تھی جیسے اس مہینے میں ذوق و شوق کا مظاہرہ کیا نمازوں کا نیت کریں کہ سارا سال ایسے ہی رہیں گے لیکن پانچ وقت کی نماز یہ تو کم یہ تو آخری عمل ہے مسلمان کے لیے اس کے لیے کوشش کریں ہر جگہ دین کی بات کریں ہر جگہ دین کی دعوت دیں دینی فضا بنانے کی کوشش کریں جس جگہ پہ وہ جائیں وہاں پر نماز نمایاں اذانت سے بندوبست کریں کفار کے ممالک میں جائیں وہاں بندوبست کریں ٹھیک ہے نا ان شاء اللہ اللہ تبارک اللہ آپ کے ذریعے اس لائق کو پھیلائے گا ٹھیک ہے اس کی نیت کریں اور باطل جو ہے وہ سب اتری جڑوں کو کاٹنے کے ساتھ کر رہا ہے اس, اس کے بارے میں آپ لوگ وجیلنٹ ہونا پڑے گا بیدار ہونا پڑے گا کون سازش کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیسے نقصان پہنچا رہا ٹھیک ہے اس کو سمجھنا ہوگا اور اپنے آپ کو کسی دینی ادارے کے ساتھ وابستہ کریں تاکہ شخصیت کی تربیت اور آپ کی صلاحیت آپ کی توانائی اس میں استعمال ہو کر اور دنیا دنیاستان کو قوت دے ٹھیک ہے نا دنیاستان کو قوت دے مسال والے متجربہ استعمال ہو ٹھیک ہے نا غلط بیٹھنے کو قبول فرمائے کہنے سننے کو کبوت فرمائے آپ کے ختم کو قبول فرمائے دعا کریں کوئی بات پوچھتے ہیں آپ تو پوچھ لیں پھر دعا کرتے ہیں ایک پانچ منٹ کسی کو کوئی بات, بات پوچھنے میں بدل چاہ رہا ہو پوچھ سکتے ہیں جی بروادہ صاحب او ری ہن ال لاال او تققین او سرلاہ اسلام ال رسی محمد مایی ساادی یہ معین یا او الللهولین یاخ ال آخرین یا کو بچ ببدین یا رااخ مساین یار ہمد راداخلین یا یاقیون یال دللا لی والقرام و اللاو کامللا آ الله اللهله اور احمد الرم الله لا الله الہ او خیل القون الله م الممننی او الممنات المسلین المسلمات ال یا اللہ من من دین محمد صلی اللہ علیہ کی, کی پریشانیوں کو دور ہو مشکرات کو یا میں گرے ہوئے نگر میں یا اللہ عن مانوں کی فافظ ان کی عورتوں ہوں بچوں ہوں جوانوں کی بڑوں کی حفاظت فرما یا علیہ کے بالوں کی ففاظ فرما یا آپ سے لڑ رہے کچھ خون کے عالم اللہ فرم یا علیہ علیہ ہدایت عام کو عام حضور صلی اللہ محبت کو عام عام جو لوگ کے کوشش کر رہے ہیں تسلیم و تعلیم کے ارادہ سے کر رہے ہیں یا دس و تصویر کے کر رہے یا دعا تبلیغ کے طرف کر رہے ہیں یا بیس کے حصہ کر رہے ہو یا کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں کو خلاف تفصیل فرما یا اللہ سب کے لیے وسائل کے غیر سر نبت فرما یا اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما یا اللہ حاضر مجلس والد المسلمین سب کے مال جان کاروبار ملازمت ہر چیزیں بھر ڈال دے یا اللہ کوئی تنگا سو تنگسی کو دور دے پریشان حال اور پریشانی کو دور مار دیں اخلاق میں گرا ہو واقع فرما دے یا اللہ خطرے مبارک پڑا گیا یہ اعلیٰ مجم عجم ہیں اور یہ اعلیٰ میں حاکدار نہیں کر سکتے یہ اللہ تو بہت قبردان ہے اور ٹو ڈپیٹی جی کو قبول فرما لیتا ہے فرماتا ہے پاک کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ فرمانے جیسے ہی پڑھا ہے تو فرستوں نے دوست کر کے دربار میں قبول فرماتا ہے یا اس کا قرمے والوں کو قبول فرما یہ اللہ پڑھنے والے کو انتہائی سوا فروغ یعنی ان کے خاندانوں کو یا اللہ برکتوں سے بالا مال فرما جن لوگوں سے دوستوں نے ختم کا بندوبست کیا اور ساتھ آ کر شامل ہوئے سننے میں شامل ہوئے یا اللہ سب کو دنیا بھر کی برکتوں سے مالا مال فرما دے یا اللہ دنیا میں آخرت کے ہر ہر منظر آسان فرما دنیا کے گھر مشکل سے یا اللہ میں محفوظ فرما اللہ <سؤال> ہر جگہ آفیت اللہ معاملہ ہمارے ساتھ فرما صلی اللہ تعالی خیری رسل محمد یہ اسلام نفس پر کتاب کیا ہے جی آپ لوگ